الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فَسْجُدُوا جدول و سورہ نجم کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فس جدولہ و کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو تو آج کی جو حدیثیں ہیں وہ سجدہ تلاوت سے متعلق ہیں جبکہ اس سے پہلے سجدہ سہو سے متعلق پورا مکمل بیان گزر چکا ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء شقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم سجدہ تلاوت سے متعلق مختصرا طور پر سب سے پہلے میں ایک بیان واضح کر دینا چاہتا ہوں اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ سجدے ساہو اور سجدے تلاوت جو قرآن کریم میں آیتیں آتی ہیں ان کو سجدے تلاوت کہا جاتا ہے بعض مقامات پر قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے اسی سجدے کو سجدے تلاوت کہتے ہیں سب کو یہ معلوم ہے اس کا حکم کیا ہے صحیح اور اکثر علماء کے نزدیک سنت کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں صاحب اکرام کے اقوال اور افعال کی روشنی میں سجدے تلاوت یہ سنت ہے واجب اور فرض نہیں اس کا حکم کیا ہے سجدہ تلاوت سنت ہے واجب اور فرض نہیں جیسا کہ ابھی دلیلیں آئیں گی سنت ہے واجب نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا واجب جو لوگ کہتے ہیں ان کے حساب سے واجب کے ترک کر دینے پر گنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ابھی ساری بہت ساری دلیلیں آئیں گی جن سے یہ پتا چلتا چلے گا کہ یہ سنت ہے واجب نہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سجدہ کیا ہے اور کبھی نہیں کیا ہے سورہ نجم کی تلاوت کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے سجدہ کیا اور کفار مکہ اتنے مرعوب ہوئے کہ ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر کے اپنی پیشانی پر ایسے لگا لیا اور دوسرے دوسرا موقع جب آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ندم کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا اور بھی حدیث آئے گی کی کیا بار اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سورت پڑھی اور اس کے بعد ممبر پر پڑھی تلاوت کی جب آیت سجدہ آئی تو اتر کر کے انہوں نے سجدہ کیا اس کے بعد دوسرے ہفتے دوسرے جمعہ میں پھر وہی سورت اور وہی تلع آیت پڑھی اور اس کے بعد سجدہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہاں کبھی سجدہ کرتے تھے اور کبھی آیت سجدا پر سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس سجدے کو فرض نہیں قرار دیا تو یہ دلیلیں ہیں جس سے جن سے پتا چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے سنت ہے لیکن افضل اور بہتر ہے کہ آدمی سنت کو بھی نہ چھوڑے سمجھیے نا سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے چھوڑتے جائیں اسے لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے سنت ہے اگر کبھی اتفاق سے آدمی کو خیال نہیں رہا چھوٹ گیا تو پھر گنہگار نہیں ہوگا یہ مقصد ہے بیان کرنے کا اس کا حکم ہے ورنہ تو سجد تلاوت کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے شریعت میں ہر چیز کا ایک حکم ہے کہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے سنت ہوتی ہے فرض ہوتی ہے تو اس سے سجد تلاوت کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی عمل کو کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا تو وہ عمل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ سنت قرار پاتا ہے یہ تو اس کا حکم ہو گیا سجدوں کی سجد تلاوت کی تعداد پرانے کریم میں کتنی ہے اس سلسلے میں دیکھیں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کسی نے میں بغیر نام لیے بتا, بنت, بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے صرف گیارہ سجدے مانے ہیں کن سجدوں کو نہیں مانا ہے سورہ سعد کا سجدہ نہیں مانا ہے جس میں داؤد علیہ سلاد و کے سجدے کا ذکر ہے اور اسی طرح سے مفصلات یعنی سورہ قاف سے لے کر کے آخری قرآن تک جو تین سجدے ہوتے ہیں ان سجدوں کو نہیں مانا ہے تو اس طرح سے چار کم ہو گئے پندرہ میں تو کتنے ہو گئے گیارہ بچے اور کچھ لوگوں نے قرآن کریم میں جیسا کہ بھائیوں نے جواب دیا چودہ سجدے مارا ہے کن کس سجدے کو چھوڑا ہے سورہ حج کے اندر دو سجدے ہیں ابھی روایت آئے گی کہ سورہ حج حج کے اندر دو سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے ہیں ہاں اور سورہ حج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں اس طرح کی روایت آئے گی آگے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں تو بعض لوگوں نے سورہ حج کے آخری سجدے کو نہیں مانا شروع میں ایک سجدہ ہے اور آخر میں ایک سجدہ ہے تو آخری سجدے کو بعض لوگوں نے نہیں مانا ہے تو اس طرح سے ان کے یہاں تعداد کتنی ہو گئی چودہ ہو گئی اور اپنے یہاں کے قرآن میں سورحج کے کا جو آخری سجدہ ہے دوسرا سجدہ ہے حج کے آخر میں یعنی سترہویں پارے کے آخر میں جو سجدہ اس پر لکھا رہتا ہے کہ اسجدہ اس عند الشافعی کیا لکھا رہتا ہے اسجدہ اس عند الشافعی یعنی یہ سجدہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے اصل میں کیا ہے صحیح معنوں میں کیا ہے قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں پندرہ سجدے پندرہ سجدے ہیں سورہ سات کا بھی سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعد پڑھی طور اس پر سجدہ کیا اور اسی طرح سے سورہ حج میں بھی حدیث ابھی آپ کو سنائی گئی کہ دو سجدے ہیں اور سورہ حج کی فضیلت ہی اس سے ہے تو اس طرح سے قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں پورے پندرہ سجدے ہیں ایک دوسرا مسئلہ کہ سورہ یہ سجدے کی دعا کیا ہے سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے سجدہ تلاوت میں اگر آپ سبحان رب اللہ سبحان ربلیٰ سبحان ربلیٰ رب تین بار پڑھ لیے تو سجدہ تلاوت ہو گیا اسی طرح سے سجدہ تلاوت کی ایک خاص دعا ہے سجدہ سجد خلاقہ شکا سما بسر اخوتی فتح برک اللہ احسن الخالقین ایک دو دعائیں اور بھی ذکر ہیں جیسے اللہ اللہ مکتوب لی بحا اجرا وجاللی بہا زخرا اور وہ تقبلہ منی کما تقبل تا منادی داود اس طرح سے مختلف الفاظ ہیں وبا انی بہا وزرا کا بھی لفظ ہے اللہ تبلی بہا اجرا وبا بہا انی وزرا وجا وجالی بہا زخرا و تقبلہ منی کما تقبل من یہ بھی بہت اچھا لفظ ہے بہت اچھی دعا ہے اور سجدے کی دوسری دعا بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اللہ لا سجد تو اب کا تو و علی کا اسلم تو ولی کا توکل تو اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں تو یہ دعائیں سجدہ تلاوت کی ہیں تو ان دعاؤں کو میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت اگر آتا ہے یا نماز میں آیت تلاوت آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی وہی دونوں طریقہ جو میں نے حکم بتایا کہ چاہے تو امام سجدہ کرے اور کرے تو سنت ہے یہ اور اگر کبھی امام چھوڑ دے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے کیا سمجھے آپ کہ اگر سج تلاوت نہ کرے امام اور آیت سجدہ پڑھ کر کے سجدہ نہ کرے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے ان کے اوپر جو ہے سجدہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں لیکن صحیح بات حدیث کی روشنی میں ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے بعض لوگوں نے اس کو سنت موقع دا کہا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور اس کو ادا کیا ہے اور اگر نماز کے باہر سجدہ کرتے ہیں نماز میں جب سجدہ کریں گے تو نماز کا جو حکم ہے کہ امام اللہ اکبر کہے گا آہ, امام کو اللہ اکبر سجدہ جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت کہنا پڑے گا ہاں اور امام کی اقتدام مختدی بھی کہیں گے باد صحابہ سے ثابت ہے ہاں تو یہ نماز کی بات ہے نماز کے باہر عام طور سے سجدہ سجدہ تلاوت کرتے وقت اپنے ہاں چند چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے میں ان کا حکم بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک طہارت کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سجے تلاوت کے لیے وضو شرط ہے کیونکہ یہ سجدہ ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ قبلہ روح ہونا یہ بھی شرط ہے قبلے کی طرف اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ کریں جیسے نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے اور پھر اٹھیں تو اللہ اکبر کہیں اور پھر سلام پھیریں ان کا کیا حکم ہے تو نمبر ایک طہارت کی بات ہے سجدہ اطلاعت کے لیے تہارت یعنی پاک ہونا باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کیوں شرط نہیں ہے اس لیے کہ یہ سجدہ ہے نماز نہیں اور تہارت کس کے لیے شرط ہے نماز کے لیے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی قرآن ہے, آدمی پڑھتا ہے تو باوضو اس کو ہونا چاہیے قرآن چھونے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ باوضو ہونا چاہیے اور وہ بھی واجب اور فرض نہیں قرار دیا تو قرآن کی تلاوت آدمی بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے تو دوران تلاوت اگر سجدہ آتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے بلکہ وہ سجدہ کر سکتا ہے اور جہاں تک قبل قبلہ روح ہونے کی بات ہے تو عام طور سے قبلہ رو ہونا چاہیے کیونکہ یہ سجدہ ہے ہاں تبلے کا روح ہونا چاہیے تیسری بات جو ہے کہ کھڑے ہو کر کے اس کے لیے سجدہ جیسے نماز میں آدمی جاتا اس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے سجدہ کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہنا چاہیے اور اللہ اکبر کے بارے میں بھی کہ اگر آدمی بیٹھا ہے تو سجدہ جاتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اس کا بھی ثبوت نہیں ہے لیکن بعض صحابہ سے ثبوت ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے سجدا کیا البتہ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کا کوئی ثبوت نہیں کسی سے بھی نہیں اسی طرح سے سجدے کے لیے سلام کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت میں سجد تلاوت سے اٹھنے کے بعد سلام علیکم و رحمتہ اللہ کا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے واجب نہیں اور اگر نماز کے باہر یہ سجدہ کیا جائے تو اس کے لیے تہارت شرط نہیں اگر آدمی قرآن تہارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے اور دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ اکبر سجدے میں جاتے وقت ہے تو بعض علماء نے جو ہے بعض صاحبہ کے اقوال کی وجہ سے کہا ہے البتہ شیخ ابان رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے اللہ اکبر کا شروع میں بھی ثبوت نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ کہہ لینا چاہیے بعض صحابہ سے ثبوت ہے لیکن اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا کوئی ثبوت نہیں اسی طرح سے سلام کا بھی ثبوت نہیں ٹھیک ہے اس تعلق سے حدیث پڑھ لیتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں حضرت ابوریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا دو صورتوں میں سماع شقت اور اقرا بسم میں یعنی سورہ ان اور سورہ علق میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا کہاں کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ کاف کے بعد جو مفصلات کے تین تین سجدے ہیں یعنی سورہ نغم سور ان اور سورہ اقرا یا سور علق کے تین سجدے نہیں کرنا چاہیے یا وہ نہیں کرتے ہیں یہ حدیث ان کے خلاف کیا ہے حجت یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تو یہ بھی ثابت ہے اگلی روایت ہے ابانب نے عبا سے اللہ تعالی عنہما قال صاد لئی من عزائم سجود وقد رائے تو نبی صلی اللہ وآل... وقد رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس روح الباری کچھ لوگ کہتے ہیں نا سور سور سعد کا سجدہ نہیں مانتے تو یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے ان کے خلاف کیا ہے حجت ہے یعنی اس حدیث کی روشنی میں سورہ سعد کا سجدہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ترجمہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سورہ سعد کا جو سجدہ ہے یہ تاقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور سجدوں کے مقابلے میں اور سجدوں میں تاکیدی حکم ہے جیسے فس جدول و کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو اور سورہ علق میں کیا ہے وس جد کیا ہے وسجد وقت یہاں بھی اور اکثر میں اکثر سجدوں میں, اکثر سجدوں میں کیا ہے سجدے کا وہاں پر ذکر ہے تقریبا یا بعض نیک بندوں کے سجدے کا ذکر بیان ہے لیکن سورج ساگ میں صرف حضرت داؤد علیہ السلاۃ السلام سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ سے توبہ کیا اور سجدے میں گر گئے تو اس کا ذکر ہے فخر حضرت داؤد علیہ ہاں رکو کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے گر گئے یعنی سجدہ کیا انہوں. انہوں نے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو کہتے ہیں یہ تعقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے پھر فرماتے ہیں وقد تو <وَرَسُّلَّم> اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس سجدے کو کرتے ہوئے میں نے سور سعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو مفصلات کے بھی سجدے یعنی جو تین سجدے آخر میں کے وہ اور اسی طرح سے سور سعد کا سجدہ ہے تو یہ بھی ہم مانتے ہیں اس سجدے کو بھی مانتے ہیں اور ہمارا امتیاز بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور عمل کرنے لگ جاتے ہیں اس میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ داود علیہ السلام کا سجدہ ہے اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہم بھی مانتے ہیں بھائی چودہ کے بجائے پندرہ کریں گے گیارہ کے بجائے پندرہ مانیں گے سجدہ کرنے سے فائدہ ہی تو ہے شیطان جب دیکھتا ہے کہ ابن آدم سجدہ کر رہا ہے تو روتا ہے چڑھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حق میں دیا دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا اس کو سجدے کا حق میں دیا یہ سجدہ کر رہا ہے. جی تو اس سے حدیث سے پتا چلا کہ سورج سواد کا سجدہ بھی ثابت ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے ہاں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم کا سجدہ کیا تو دیکھیے انشقاق یہ سور نظم صحیح بخاری کی روایت ہے انشقاق اور علق کا سجدہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو ان میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یہ اور بات ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا یہی تو ہماری دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو سورہ نجم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اگلی روایت ہے وعن زید بن رضی اللہ تعالی عنہ قال نجم فلم يسجد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی سورہ نجم کی کبھی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ ہاں تم قرآن پڑھ کر کے سناؤ غالباً ان کا واقعہ ہے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کیا کہ تم مجھے سناؤ سور سورہ نسا اور کیا کہتے ہیں ہاں انہوں, نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں جب کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن دوسرے سے سنوں ہاں تو جب وہ فقی فائدہ جی نام کل بھی شہید نابی کا شہیدہ پر وہ پہنچے صحابی پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو ہاں ہاں کافی ہے اور صحابی بیان کرتے ہیں میں نے جب دیکھا سر اٹھا کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں, آنکھوں میں آنسو تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باد صحابہ سے قرآن کریم سنا کرتے تھے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نظم کی تلاوت کی اور پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا یعنی دونوں باتیں ثابت ہوتی میں نے بھی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا دونوں ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں جی اس میں ایک کا بیان ایک کے بیان سے دوسرے کا بیان ثابت ہوتا ہے کہ نہیں جی ہاں ثابت ہوتا ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ کیا پڑھنے والے پر سجدہ ہے یا سننے والے پر بھی ہے کیا جواب ہے اس کا دونوں کر لیں تو دونوں بہتر ہیں نماز میں تو سننے والے بھی کریں گے مقدی بھی کریں گے آ? لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی چلتا پھرتا ہوا چلا جا رہا ہے آ? تو پڑھنے والے کے لیے تو سنت ہے آ? اور اگر سننے والا کر لے تو اس کے لیے بھی سنت ہے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سجے سور ندم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ نہیں کیا ہے تو کیا پتا چلا ہاں؟ کہ اگر سجدہ واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ضرور کرتے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نے اور حدیثیں واضح حدیثیں اور آئیں گی بعد میں وان خالی دبن رضی اللہ, رحمه اللہ تعالی تعلت سورت الحجیب سجد تین روا ابو داود پھر مراسل و راؤ احمد تر مدی موصول منحدیف اکمت عام وزاد فبل لم فلا فلاس وسنده بائف لیکن اس کی سند کیا ہے ہاں حسن ہے شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اس میں جو آخر کا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں کہا وائف ہے لیکن بعض روایتوں سے مطابق اس کی تقویت ملتی ہے ترجمہ کیا ہے خالد ابن میدان یہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کو دو سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے سورہ اس کو سور حج کو دو سورتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے تو اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کال نہیں ہے اس میں کس کا کال ہے تابعی کا اور یہ حسن درجے تک پہنچتا ہے یہ ان کا قول ہے یعنی تابئی کا قول ہے اور ظاہر سی بات ہے ہاں بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے تو اس صورت کو بھی اس میں دو سجدے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ اقبا ابن عامر کی روایت ہے جو موصولن روایت ہے اور یہاں محقق نے بھی کہا ہے کہ یہ مختلف طرق سے جو ہے دیگر شواہد ہیں جس سے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ نہ کرنا ہو تو نہ پڑھے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیے قرآن کسی سورت کو آدمی اگر نہ پڑھے تو یہ زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہاں آدمی نے ایک کام نہیں کیا لیکن اگر پڑھتا ہے وہ اور سجدہ نہیں کرتا تو گویا کہ سنت چھوڑتا ہے پڑھتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا ہے تو سنت چھوڑتا ہے تو نہ پڑھنا سنت کے چھوڑنے سے بہتر ہے لیکن بہرحال اس حدیث میں کلام ہے اس حدیث میں کلام ہے دوسری اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر کیا کہتے ہیں سو آیت پڑھے آیت سدا اور سدا نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گلاہ نہیں ہے اگلی روایت فمن سجدہ فمن اصا فقد لم يسجد یسود فلاح امال رباح البخاری ان اللہ لم الا اسی روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا یہاں پر مختصر طور پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک موقع سے ممبر پر کسی صورت کی تلاوت کی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سجد... ممبر سے اتر... اتر... اتر کر کے سجدہ کیا اور پھر دوسرے موقع سے دوسرے ہفتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ... یہی صورت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا اور فرمایا کہ یاس یا اے لوگوں ہم سجدے سے گزرتے ہیں ہم سجدے سے گزرتے ہیں تو جس نے سجدے سے یعنی سجدے تلاوت سے تلاوت والی یا سجدے تلاوت والی آیتوں سے گزرتے ہیں تو جس نے سجدہ کر لیا اس نے اچھا کیا درست کیا اور جس نے سجدہ نہیں کیا فلاف مالئے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے بہت سارے صحابہ کا یہ قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے واضح بات ہو گئی کہ نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں واجب ہے تو جب واجب کہیں گے تو گنا ہوگا کہ نہیں جی گنا ہوگا اس لیے صاحب اکرام میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں کہ سدے تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ذکر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہاں کہی ممبر پر صاحب اکرام نے خاموشی اختیار کی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غلط ہوتا تو صاحب اکرام انکار کرتے ہیں بتاتے کہ نہیں واجب ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ ان اللہ تعالی ہاں اب یہ لفظ حضرت عمر اللہ تعالیٰوں کا ہی قول ہے کہ ان اللہ تعالی لم تعالیٰ سجودہ کہ اللہ تبارک و نے سجدۂ تلاوت کو فرض نہیں قرار دیا مگر یہ کہ ہم چاہیں تو اس کو سجدہ کو کر لیں معت امام مالک کے اندر بھی یہ روایت ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے سنت ہے چاہے تو کریں اور کر لینا نہ کرنے سے بہتر ہے ہے کہ نہیں جی اور کتنا ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے ہم سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا سجدہ ہاں اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے سجدے سے جی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا القرآن مر وسجد وسجدنا معه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے جب سجدے آیت سجدہ کے سامنے گزرتے تو تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے اور سجدا کرتے اسی کی وجہ سے چونکہ اس روایت پہ کلام ہے لیکن یہ حسن درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہے اس لیے ہا, سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے ہا, اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے ان کے یہاں یہ روایت کیا ہے ضائف ہے وہ سجد نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سجدہ کر لیتے ہاں حافظ حافظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ابوداؤد بے صند ان فی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صنعت سے روایت کیا ہے لیکن اس کے اندر کیا کہتے ہیں نرمی ہے وہی کمزوری کے معنی میں لیکن ریف کی جگہ لین کا لفظ استعمال کیا لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روایت کیا کہتے ہیں حسن درجے تک کیا صحیح ہے لیکن جو اس میں لفظ ہے کبرا کا لفظ ہے یہ کیا ہے منکر ہے ثابت نہیں ہے سمجھتے ہیں نہیں منکر کا مطلب کہ کوئی ضعیف راوی اپنے سے فکا راوی سے حدیث کی روایت کرنے میں مخالفت کرے جیسے ایک استاد سے دو راوی روایت کر رہے ہیں دو آدمی روایت کر رہے ہیں ایک ان میں سے فکا ہے ایک ان میں سے ضعیف ہے اب دونوں کی روایتیں ہیں لیکن ثقہ جو ہے یہ ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ راوی سے کسی لفظ میں مختلف لفظ یا اختلاف کرتا ہے ضعیف راوی اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے روایت کے روایت کرنے میں پوری حدیث میں یا بعض الفاظ میں تو اس میں جو لفظ کبرا کا لفظ ہے یہ قبرا کا لفظ جو ہے اس میں عبد اللہ العمری ایک راوی ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے اسی کی وجہ سے یہ لفظ تکبیر کا یہ ثابت نہیں ہے اسی وجہ سے باد صاحبہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا اس لیے ہم اس میں تشدد اختیار نہیں کرتے لیکن سنت ہمارے لیے قابل زیادہ قابل اتباع ہے سمجھ گئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جب ثابت نہیں ہے نماز کے علاوہ نماز کے علاوہ بات ہو رہی ہے اگلی روایت ہے وان اللہ تعالی عنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا جا اہو اب یہاں سے سجدہ شکر کا بیان ہے دو تین حدیثیں ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں سجدہ شکر کس سجدے کو کہتے ہیں <تصفح> جیسے آدمی کو کوئی خوشخبری ملی تو اس پر سدے شکر ادا کرنا یا کسی تکلیف سے پریشانی سے آدمی بچ گیا ہاں؟ کوئی حادثہ ہونے والا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس پر سدے شکر ہاں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت ابو بکرار تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ادا جا اہ امر یسر خر و ساجدن للہ الخمسہ صححہہ البانی رحمہ اللہ رواہ الخمسہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی یعنی خوش خبری آپ کو پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں سجدے میں گر جاتے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کرار دیا ہے اب سجے شکر کے لیے بھی ہاں وضو اور تقبیر وغیرہ شرط نہیں ہے وضو اور تکبیر وغیرہ شرط نہیں ہے جس حالت میں آدمی سجدے میں گر جائے جی جی استقبال قبلہ کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بھی شرطے نہیں البتہ استقبال قبلہ کرنا چاہیے کیونکہ قبلہ رخ ہونے میں آدمی کو دیر نہیں لگتی اللہ کہ آدمی کو نہ معلوم ہو اللہ آدمی کو نہ معلوم ہو ورنہ تو ہاں قبلے کی طرف گھومنے میں آہ, کیا لگتا ہے نہ ٹائم لگتا ہے جی <coughs> صحابہ سے بھی ثابت حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے بھی سجد شکر ادا کیا ہم؟ قابل مالک رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو سجائے شکر انہوں نے ادا کیا تو سجائے شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے ہمیں ہم اپنی زندگی میں بہت ساری خوشخبریاں سنتے رہتے ہیں لیکن یہ سنت آج یہ کیا کہتے ہیں یہ سنت آج ہم؟ یعنی لوگوں نے بھلا دیا اس سنت کو کتنی خوشخبریاں سنتے ہیں کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے ہاں کسی کی جو ہے تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے ہاں کسی کو اور کوئی خوشخبری آہ, بہن بھائی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے بہت ساری خوشخبری ہم کو ملتی ہیں ہاں ہم لوگ بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں ہاں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو جی بس صبح نا رب العالیٰ اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں جی نہیں وان عبد الرحمان ابنآر نبی اللہ تعالیٰ عنہ قال سجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر فواہد وسح الحاکم یہ حدیث بھی جو ہے اس کی سند حسن ہے عبد الرحمن بن عوف آؤفرد اللہ تعالیٰ علہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا سجدے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے اسی شکرانے میں یہ سجدہ کیا روایت حسن ہے تو ہمیں اس سجدے کو عام کرنا چاہیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خیر کے کام کی توفیق مل گئی اس پر بھی سجا شکر ادا کرنا چاہیے ہاں کسی برائی سے انسان بج گیا اس پر بھی سجے شکر ادا کرنا چاہیے سمجھ گئے جی نماز کا ثبوت نہیں ہے سجے شکر شکر کا ثبوت ہے سجدے وان برائے ابن آز ب نبی اللہ تعالی عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی یمن قال فقتب علی بے اسلام فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتابی یہ حدیث بھی حسن درجے تک پہنچتی ہے عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا یمن کی طرف بھیجا حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یمن کی طرف بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یمن کی طرف بھیجا ایک لمبی حدیث ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جانے کے بعد اور ان میں دعوت و تبلیغ کر لینے کے بعد جب وہ اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کی خوشخبری بھیجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا دیکھیے اس میں جو لفظ ہے وہی پڑھا ہوں کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے نہیں جانتے تھے پھر اس حدیث میں تو ہے پڑھا کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام نے پڑھ کر کے سنایا تو گویا کہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پھر اس کے اس تمام ان تمام روایتوں میں हा? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اس میں تعارظ ہو جائے گا تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ نے مسجد بنوایا یہ ملک عبداللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا یہ ملک فاد رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا یہ فلاں صاحب نے بنوایا تو کیا وہ بناتے ہیں हा? یہ طرز بیان ہے हा? کہ بھائی مال اور جو یعنی ان کے حکم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ صاحبہ نے پڑھا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھا اللہ یہ کہ اس کو اگر آپ کے معجزے پر محمول کیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھواتے تھے صاحب اکرام سے خط پڑھواتے تھے تو یہی مطلب ہے اس کا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے یعنی جو واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا لیکن یہ خط کے آنے کا اور سدا کرنے کا ذکر ہے سورن بحقی کے اندر یہ ذکر ہے جی یہ دو مسائل آج پیش کیے گئے ایک سدۂ تلاوت اور دوسرے سدۂ شکر اب اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہو اس سے متعلق تو کر سکتے کچھ لوگ بسر مغرب بیچ پڑھتے ہیں جی تو سجدہ دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ عصر کے بعد یا مغ... فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے تو سجدے تلاوت نہیں کرتے اس خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہ عصر م... کے بعد اور فجر کے بعد عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد ہم تلاوت کر رہے ہیں تو آیت سجدہ آ جانے سے ہم سجدہ کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منع فرمایا ہے نماز سے منع فرمایا ہے سجے سے منع فر... نہیں فرمایا سجے شکر کرتا کر سکتا ہے آدمی سجدے تلاوت کر سکتا ہے اور سجدہ کرنا یہ پوری نماز نہیں ہے جواب اس کا یہی ہے البتہ بالکل عین سورج ڈوبتے وقت عین سورج نکلتے وقت ہاں بالکل کہ اب ایک منٹ دو منٹ باقی ہیں سورج نکلنے میں تو ایسے وقت میں آدمی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا ٹہر جائے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور ایسے وقت میں شیطان کیا کرتا ہے کہ سورج کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جو لوگ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں جب سورج کو سجدہ کرے تو کس کو سجدہ ہو جائے شیطان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں سجدے سے منع فرمایا ہے تو خاص ایسے وقت میں احتیاط کر لینا چاہیے آدمی کو اور پھر سجدے تلاوت آہ, فل فور اگر آدمی نہیں کرتا ہے بعد میں کرتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا جی, آہ, جی. آہ, دو, ایک سوال نے کیا ان کا جواب دیتے, دیتے کہ سجدے تلاوت میں ایک سجدہ ہے دو سجدے نہیں ہیں سجدے تلاوت صرف ایک سجدہ ہے دو سجدے نہیں ہے ہمارے چ... چچا کا سوال ہے کہ کیا قرآن بغیر وضو کے آدمی پڑھ سکتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ پڑھنے کے بارے میں پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں قرآن بغیر وضو کے پڑھنے کے بارے میں پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تمام علماء یہی کہتے ہیں تمام آئما امام ابو ونیفا امام شاف امام مالک اور دیگر اما کہتے ہیں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے آدمی اختلاف کس میں ہے اختلاف کس میں ہے کہ قرآن کو بغیر وضوع کے چھونے میں ہے چچا سمجھ رہے ہیں آپ جی قرآن بغیر وضوع کے پڑھنے کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے آدمی چلتے پھرتے ہاں لیٹ کر کے بیٹھ کر کے آدمی با نہ ہو تب بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں آ? لیکن اختلاف کس میں ہے قرآن چھونے میں اختلاف ہے کہ قرآن جو ہے بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ قرآن بغیر وضو کے نہ چھوئے آدمی آ, البتہ اگر کوئی چھو لیتا ہے آ? کوئی چھو لیتا ہے تو گنہگار نہیں جی جی ایک نئی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں اگر ہے تو اس کا جواب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد چودہ یا پندرہ سجدے ایک ساتھ کرتے ہیں یہ ایک نیا کام ہو گیا یہ ایک نیا کام ہو گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب قرآن کی آئے سجدہ آئے تب کرنا چاہیے جی بہرحال قرآن چھونے کے لیے یہ جو قرآن دفتر میں ہے تو اسی کے لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ چھونا چاہتے ہیں چاہے پڑھیں یا اٹھا کر کے ادھر ادھر رکھے تو کہتے ہیں کہ وضو شرط ہے لیکن افضل تو یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو اور اگر وضو نہیں ہے تو گنہگار نہیں ہوگا احتیاط کرنا چاہیے آدمی جی ہاں بتایا نا ابھی کہ اسی ٹائم پر کیا کہتے ہیں سجدہ ضروری نہیں لیکن بہتر ہے کہ جب سجدہ آ کی آئے تھا تو اسی وقت کرے جی کیا سوال ہے دیکھیں پڑھنے, okay. پڑھ پڑھ پڑھنے کے لیے میں نے کہا کہ وضو شرط तो. نہیں اب چھونے کے لیے چھونے کے لیے جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے تو کیا موبائل قرآن ہے قرآن ہے نہیں موبائل میں قرآن ہے موبائل میں قرآن ہے اس لیے وہ چیز یہاں پر فٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ وساب المین السلام علیکم اللہ